بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم کگا من سل آ جا کنارے پہ کھلو دوسرے, دوسرے, دوسرے وعدہ کا ایپا دوسرے وعدہ کا ایپا پہلا وعدہ کیا تھا انارا دل دوسرا وعدہ کیا تھا جائےلو مل مب اب دوسرے وعدہ کا افاع ہو رہا ہے اس کے لیے تمید ہے فلما قضا موسلا جلا موسی علیہ السلام کا معاہدہ کیا تھا حضرت شاہب علیہ السلام شاہ آٹھ سال یا اختیار تھا نا لیکن حضرت موسی علیہ السلام نے دس سال پورے کیے یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں بخاری میں ہے کہ انہوں نے مکمل دس سال کیے جب پورا کیا موسا علیہ السلام نے لیا دس سال لکھ لئی دار بس سارا بیاہلی اور سیر کیا اپنے آہل کو لے کے اپنی بیوی کو لے کے سیر کی چلے مصری کی طرف ہے پہلے پڑھ چکے ہو نا آنا سا دیکھا جانے بے دور سے آپ کو فرمایا اپنے آل کو ٹھہرو بے شک میں نے دیکھی ہے آگ شاید کہ لو میں تمہارے پاس سو سے کوئی خبر راستہ بھولے ہوئے تھے اور جذوات انگارا آگ کا تاکہ تم تاپو گرمی حاصل کرو ابھی پڑا تھا پر جب آیا اس آگ کے پاس تو ندا دیا گیا مینشاط الواد ال کنارے وادی سے وہ کنارہ جو دایاں تھا ایمن کس کی سفا جی کنارے تھی وادی کا جو دایا کنارہ تھا ندا دیا گیا فل بکات المبارکا جار مجرور متعلق دیا کے ندا دیا گیا بی جگہ بابرکت کے من شاہ یہ من بیان یا ہے اور یہ بدل بنے گا شاطے سے وہ کنارہ جو تھا نا وادی کا دایاں کنارہ وہاں کیا کھڑا ہوا تھا ارے میاں درخت کھڑا ہوا تھا تو لو دیا میں نے شاطے ندا دیا گیا کنارے سے یعنی درخت سے آپ میرے پاس دیکھیں نا یہ منہ علیہ السلام جا رہے ہیں کوہ کی طرح سمجھے یہ تور تو بڑا تھا نیچے کیا تھی وادی تھی اور وادی کا یہ کیا تھا جی مغربی کنارا دایاں تھا وہ دائیں کنارے کے اوپر کا کھڑا ہوا تھا درخت کھڑا ہوا تھا شاہدرا موسا آگے سمجھا وادی کا دایاں کنارہ جس کے اوپر درخت کھڑا ہوا تھا وہاں سے ندا دیا گیا یا موسا یہ ان جو ہے تفسیر ندا ہے تفسیر ندا کے لیے کیا نہیںد آتی ہے موسا بے شک میں ہی میں اللہ رب العالمی بان ال کے صاف بوزن بار اور یہ کہ ڈال دیا اپنے آسے کو جب دیکھا اس کو حرکت کرتا گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے تشریح اجرت میں ہے تو پھرا موسا علیہ السلام پیٹ جانے والا مڑ کے بھی نہ دیکھا ہم نے کہا ہے موسا واپس آ نام دے دیکھا کار بے شک تمنی میں سے ہے مانا ہے تو اس کو اس لوگ یادہ کا آتا یہ موجہ نمبر کتنے جی داخل کر اپنے ہاتھ بیج گری اپنے کے نکلے گا چمکدار سوائے بیماری کے اچھا اب غور فرمائے کہ داخل کیا گیاندار چمکدار نکلا ہے نہیں تو ہر وقت ہاتھ چمکدار رہ جائے تو آدمی محسوس کرتا ہے بھائی چاہے جتنی چمکدار ہو طبیعت کے کیا ہے خلاف <متحدث> ہے نا کہ ایک ہاتھ دوسری طرح کے دوسرا ہاتھ کیا چمکدار ہو لوگ بھی ہر وقت اعتراض کریں گے پر میں یہ صرف دکھانے کے لیے موجا دوبارہ ہاتھ لے جاؤ ویسے ٹھیک ہو جائے گا آگے سمجھ <متحدث> اور پھر دوبارہ ملا لے طرف اپنے ہاتھ اپنا باوجہ ڈر کے اگر اس ہاتھ سے تجھے ڈر پیدا ہو کہ یہ کیسے بن گیا بس زا نے کہا یہ دو سندے ہیں دلیلیں ہیں تیری نبوت کی تیرے رب کی طرف سے الاف فراؤ جار مجرو متعلق اظہا کے ہے اظہب الاف لڑاؤ چلا جا تو رب فراؤ کے اور اس کے درباریوں کے بے شک وہ ہیں قوم کیا آپ سے بڑے بے فرمان ہیں کال ربی قتل تو میں نم نفسا درخواست نمبر اللہ سے اشتعانات حاصل کر رہے ہیں مدد اور پہلی درخواست عرض کیا ہے میرے رب میں نے قتل کیا ان سے ایک جان کو اندیشہ کرتا ہوں یہ کہ قتل کر دیں مجھ کو ہی نہ کرنے دیں واخی درخواست نمبر کتنی جی تو اور میرا بھائی ہاروں وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے بیت بار زبان کے کیونکہ حضرت منصا کیا تھی مکنت تھی فارغ سے اس کو بھیجو میرے ساتھ معین بنا کے مددگار بنا کے تاکہ تصدیق کرے میری میں اندیشہ کرتا ہوں یہ کہ جٹلا دے نا مجھ کو وہ پہلے پہلے جو مجھے جٹلائیں گے تو کہ میری تصدیق کرنے والا ہونا چاہیے کہ منسا سچ کہہ رہا ہے کال ایجابت درخواست اجابت درخواست سے دوم پہلے دوسری درخواست کو قبول کیا گیا فرمایا ابھی مضبوط کرتے ہیں ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ وہ نجالا کو ماں ایجابت درخواست سے اودھ تیرا بھائی تجھے بتا اور مددگار کے دیتے ہیں اس کو رسول بناتے ہیں باقی رہا پہلی جو درخواست سنے نے کی ہے کہ مجھے کیا کر دیں گے قتل کر دیں گے قتل پہ وہ جرت نہیں کر سکیں گے تم دونوں کا انٹ پہ روپ پڑ جائے گا کیا آ, تمہارے وجود کے اندر ہم روپ رکھتے ہیں قتل کے اوپر وہ اقدام نہیں کر سکیں گے ایجابت درخواست سوال اور کریں گے واسطے تمہارے دونوں کے ایک ہے اور رو پس نہ پہنچیں گے طرف تمہارے ساتھ برائی کے بے آیا سے پہلے مقدر ازبا چلے جاؤ ہمارے مو لے کے تم اور جو تمہارے تابع ہوں گے نا غالب رہو گے پلمبا جاؤ مسا پر جب آیا ان کے پاس موسا علیہ السلام ہمارے موجات واضح لے کے کالو اناد قوم اناد قوم فرون کہنے لگے ماں ہاض علا سہرو مفتا نہیں ہیں یہ موجاد مگر جادو گھڑا ہوا موضے کے بارے میں کیا کہا جادو ہے اور توحید کے بارے میں کیا کہا وہ سمینا بحازا نہیں سنا ہم نے اس توحید کو اپنے پہلے باپ دادوں کے اندار یہ دو اعتراض کر دیے موجودے کو جادو کہا توحید کے بارے میں یہ نئی چیز ہے واقف نہیں وکال موسا جواب موسا فرمایا موسا علیہ السلام نے ربی آلامو رب میرا خوب جانتا ہے یہ امر پنجم ہے جی چار امر آ تھے پنجم امر ہے پانچواں امر کتنے آئے گی امر کیا ربی عالم ہو پانچواں امر کا نے رب میرا خوب جانتا ہے اس کو جو لاتا ہے ہدایت کو اللہ کی طرف سے اور اس شخص کو کہ ہوتی ہے واسطے اس کے نیک انجامی دار آخرت کی انتا کہ شان یہ ہے کہ نہیں کامیاب ہوتے ظالم کا فرا تلبیس فراؤن فراون نے قوم کو بگاڑنے کی کوشش کی تلبیس کی کا فراون نے او ہو نہیں جانتا میں واسطے تمہارے کوئی معبود سوائے اپنے میں ہی تمہارا معبود ہوں باقی رہا کہ موسا کہتا ہے کہ میرا رب آسمانوں کا رب ہے تو آسمان پہ رہتا ہے تو میرے لیے تم محل تیار کر اے ہام کس کو کہا اس کا وزیر تھا ہام ماں اس کو کہا میرے لیے محل تیار کر کیسے کہ اینٹیں ہیں نا اینٹیں کچی اینٹیں بناؤ پھر اس کو کس کے اندر پکاؤ آگ کے اندر بٹھا مٹھا ہاں آگ کے اندر پکاؤ اور پھر میرے لیے اونچا محل تیار کرو تاکہ منسا کر آپ کو دیکھوں جھانکوں یا نہیں ہے یا کیا چیز ہے اب بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ ہمان نے وہ محل تیار کیا تھا بعض حضرات کہتے نہیں ایک مزاق تھی استعداد ہمان نے محل تیار کیا اور کہتے فرون اوپر چڑھا اور چوٹی پہ چڑھ کے تیر مارا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا اس کا تیر خون آلودہ کر کے بھیجو کیا وہ خون آلودہوں کے نیچے آیا تو خوش ہو گیا کہنے لگا موسا کے خدا کو میں نے مار دیا دے <laughs> بعد دو چار دن کے اندر وہ دھڑام گرا تباہ کر دیا گیا اللہ نے جبریر کو بھیجا اس کا محل ہی کیا تباہ برباد کر دیا یہ ایک روایت دوسری روایت ہے کہ محل بنا ہی نہیں تھا چاہیے اور کافرون فرون ہے درباری ہو نہیں جانا میں واسطے تمہارے کوئی معبود سوائے اپنے پاؤں کے دلی بس آگ جلا واسطے میرے اے حامان کس کے اوپر مٹی گل کے اوپر یعنی کچی اینٹوں کے اوپر آگ لگاؤ پختہ ملاؤ بس بنا واسطے میرے محل تاکہ میں جھانپوں ترم بابو کے اور بے شک میں یقیناً گمان کرتا ہوں موسا کو کہ بولتا ہے وہ سکبرا اور تکبر کیا اس نے اس کے لشکر نے زمین کے اندر نہ ہاتھ وہ زنو انکار قیامت اور نے گمان کیا کہ بے شک ہماری طرح نہ لوٹائے جائیں گے پا ہو انجام انار پس پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پس تھینک دیا ہم نے ان کو دریا کے اندر پس دے کیسے تھا انجام ظالمین تھا وہ جاللہ ہم آئما سبب آزاد آزاد اس لیے آیا کہ وہ گمراہوں کے سردار تھے اس کے گمراہوں کو سردار جہنم کی طرف بلاتے تھے اور کیا ہم نے ان کو سردار گمراہوں کے بلاتے تھے طرف نار کے اور دن قیامت کے نہ مدد کیے جائیں گے بات بانا اور تابے کیا ہم نے ان کو ان کے تابے کیا ہم نے ان کے اسی دنیا کے نربی بھی لانت اور دن قیامت کے بھی بدحال لوگوں میں سے ہوں گے مقبوہین من بدحال لوگوں سے والا کا دات ہے نابوس القدا یہ تتیمہ ہے کی سب موسا اور تمہید برائے اس بات رسالت خاتم خاتمیا تتیمہ قیصہ موسہ اور یہ تمہید ہے برائے اس بات رسالت خاتم الانبیاء دیا اور البتہ دی ہم نے موسا علیہ السلام کی کتاب بعد اس کے ہلاک کر دی ہم نے پہلی جماعتوں کو پہلی جماعتیں وہ شرک و کفر کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کا دورایا کتاب ملے بسائر ناخ وہ کتاب کیا تھی فضائل طوراف ذریعہ تھی بصیرتوں کا واسطے لوگوں کے بنی اسرائیر کے لیے کہ فضائل طوراف ذریعہ تھی بصیرتوں کا آواز لوگوں کے نمبر ایک ہدایت تھی نمبر دو رحمت تھی نمبر تین تاکہ وہ سمجھے وہ ماں کونتا بھی جان پہلے تو تمہید تھی نا اب خود اس بات رسالت ہے اس بات رسالت خاتم الانبیاء دلیل نمبر ایک پہلی دلیل یہ ہے کہ نہ تھے آپ بیچ جانب مغربی کے تور سے تور کی مغربی جانب یہی وہی دائیں جانب تھی وہی مغربی جانب تھی نہ تھے آپ بیچ جانب مغربی کے تور سے جب وہی کی ہم نے ترا موس علیہ السلام کے احکام تورات کی تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے تو ماقن تم من شاہدین اور نہ تھے آپ حاضر ناظر لوگوں سے جب آپ وہاں موجود نہیں تھے تو وہاں کے حالات بیان کر رہے ہیں نہیں وہ مکمل بیان کر رہے ہیں تو کس کے ذریعے بیان کیے وہی اور جو صاحب وائی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نبی ہوتا ہے دلیل اول آ گئی یہ کیا آ گئی جی دلیل نمبر ایک آ گئی حضور کی رسالت کی ولاکنہ انشانہ کورون یہ حکمت ہے حکمت حکمت ارسال خاتم الانبیاء وہ دلیل تھی اس بات رسالت کی یہ ہے بلا کہ نہ حکمت ارسال خاتم الانبیاء کہ حضور کو جو ہم نے بھیجا اس کی کیا حکمت پہلے اوپر سمے لی اور اس کی حکمت یہ کہ میرے عزیز دیکھو نا علیہ اس السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کتنی مدعا تھا ہے زمانہ پونے چھ سو سال کیا تو اس پونے چھ سو سال کے عرصے میں اللہ کا کو کوئی نبی نہیں آیا تھا اور لوگوں نے اللہ کے عہدوں کو وادوں کو کیا کر دیا بھلا دیا گمراہی کے اندر آ گئے تو اس لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا تاکہ آپ ان کو اللہ کے واد یاد دلائیں اور بھولا ہوا سبب ان کو یاد دلائیں بات ہی سمجھ یعنی یہ حکمت ہے آپ کے بھیجنے کی یہ دیکھو جی حکمت ارسال خاتون لمبیا لیکن پیدا کیا ہم نے بہت سی جماعتیں بس لمبی ہو گئی ان کے اوپر کیا زندگی وقت کافی گزر چکا آگے عبارت مقدر ہے انہوں نے اللہ کے وعدوں کو کیا کر دیا بلا دیا گمراہی میں آ گئے. اس لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا تاکہ اللہ کے وعدے یاد دلائیں ان کو یہ ساری عبارت مقدر ہے جلالین میں کتابوں کے اندر موجود ہے یہ کیا تھی جی حکمت رسال آتم والانبیاء اور اس سے پہلے کیا تھی جی اس بات رسالت کے دلیل نمبر ایک اب دلیل نمبر دو یہ کچھ مشکلاتیں آ رہی ہیں وما ما ساویان دلیل نمبر دو اس بات رسالت کی جس طرح آپ موس علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے جانب غربی میں اسی طرح آپ مدین میں بھی نہیں تھے حضور حاضر ناظر تھے مدین میں جب حاضر ناظر نہیں تھے تو مدین کے واقعات بیان کر رہے ہیں یا نہیں جب بیان کر رہے ہیں تو وہی کے ذریعے بیان کر رہے ہیں دلیل نمبر دو اور نہ تھے آپ مقیم اہل مدین کے کہ ان کے حالات دیکھ کے آپ ان مکے والوں کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوں کہ تطلو علیہم کہ ان کے حالات دیکھ پڑھ رہے ہوں ان مواصرین پہ علیہم ہم ضمیر کا مرجہ کون بنے گے یہ مکے والے کہ ان کے حالات دیکھ کے پڑھ رہے ہوں ان مواصرین پہ ہمارے آیات بلا کنہ کلا مرسلین لیکن تھے ہم رسول بنانے والے اور دوسرا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ اہل مدین کے اندر مقیم نہ تھے کہ اہل مدین کو تبلیغ کرتے ہوں ہوترو الحمایات نا پھر ہم ضمیر کا مرجع کون بنیں گے اہل مدین کہ ان پہ تلاور کرتے ہوں گما کن تب جان بغربی یہ دلیل نمبر کتنی تین اس بات رسالت کی. اور نہ تھے آپ بھی جانب تور کے پہلے بجانب عربی یہ اس وقت تھی جب آپ کو کتاب تورات رات مل رہی تھی کیا اور اب یہ جو ہے نا جانب تور یہ اس وقت ہے جب نبوت ملی کیا ملی یہ ابھی ملی تھی نبوت اچھا یہ دلیل نمبر تین اور نہ تھے آپ بھی جانب تور کے از نادنا جب ہم نے آپ کو پکارا نبوت کے لیے بلاکن ارسل کا رحمتان رحمت ان سے پہلے کیا مقدر ہے ارس اللہ لیکن بھیجا ہم نے آپ کو رحمت بنا کے اپنی طرف سے لے زیرہ حکمت ارسال نمبر دو حکمت ارسال نمبر دو پہلے آگے نے حکمت ارسال نمبر ایک یہ دو تاکہ ڈرائے تو قوم کو ایسی قوم کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا تو اس سے پہلے تاکہ وہ سمجھے قریب زمانے میں تو کوئی نہیں آیا تھا نا اسماعی اللہ السلام کے زمانہ بہت دور تھا اس کے بعد مکے میں کوئی نہیں آیا ولا ون تو یہ حکمت سال نمبر کتنے آئے تین ہے تیسری حکمت یہ ہے کہ یہ لوگ تقزیب کر رہے تھے کافر تھے یہ لوگ کیا تھے کافر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مدعی تھے لیکن ان کے مذہب کے اوپر قائم نہیں تھے تو ان کے کفر کی وجہ سے اگر میں چاہتا تو عذاب دے سکتا یا نہیں لیکن اس لئے نہیں دیا کہ اگر عذاب دیتا تو کل کوئی یہ عزر پیش کر سکتے تھے کہ اے اللہ ہمارے پاس تو نے رسول دو نہ بھیجا تھا عذاب دیا اس لیے بھی رسول بھیجا تاکہ ان کے اس کو میں ختم کر دوں یہ سمجھے اقمات سال نمبر تین یہ ایتے ذرا کوئی مشکل ہے اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پہنچے ان کو کوئی عذاب بس اب اب اس کے کہ مقدم کے ان کے ہاتھوں نے کپر کو پس کہنے گئے کہ ہمارے پروردگار کیوں نہ بھیجا تو انہیں ہماری طرح رسول پتباہ کر ہم تیری آیات کی اور ہو جاتے مو اسے سے یہ تین حکمتیں تھیں کس کی جی آ ارسال کی تین حکمتیں کس کی تھیں ارسال کی اور تین دلیلیں تھیں آپ کی کا نبوات کی اب دیکھو نبوت کی تین دلیلیں سن لی حکمت ارسال بھی تین سن لیے تو کو ماننا چاہیے نہیں لیکن پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے فلم ما فلم جا مل حق رسالت کے شکایا جس نبی کی رسالت بد دلائل ثابت ہو چکی ہے اس کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں منکرین نے رسالت کے شکایا پر جب کہ آ گیا ان کے پاس رسول بر حق ہماری طرف سے تو کالو کہنے لگے ایک کالو کے اوپر لکھو ارتفاع موان خمسہ انہوں نے پانچ مانے تھے ایمان لانے سے کتنی مانے تھے پانچ رکاوٹیں ہو سکتی تھیں ان کے ایمان لانے سے ان کو ختم کیا گیا ارتفاع موان خمسہ نمبر ایک مان نمبر ایک کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا محمد مسلوس کے دیا گیا کیا موسا کہ کس نے کہا تھا مکے والوں نے کہ جیسے موسا علیہ السلام کو یک بار کی ملی ان کو بھی قرآن کا ملتا یک بار تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ موسا کی کتاب کے ساتھ ایمان ہے تمہیں مکے والے مانتے تھے اس کے ساتھ بھی تمہارا ایمان نہیں جیسے اس کو جادو کہتے ہو اس کو بھی کیا کہتے ہو جادو آ والم یا یہ جواب الزامی ہے مانے نمبر ایک جواب الزامی کیا نئی کف کیا ہونے ساتھ اس کتاب کے جس کو منہ دیا گیا پہلے سے تالو کہنے لگے صحران تذہرا یہ تو دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کے موافق قرآن بھی جادو تورات بھی یہ دونوں جادو ایک دوسرے کے موافق اور کہنے لگے بے شک ہم ساد ہر ایک کے کفر کرنے والے ہیں کل فاتو بے کتاب ہے. آپ اعلان کر دیں ان کو چیلنج دے دو کہ لاؤ کوئی اور کتاب اللہ کے ہاں سے وہ زیادہ ہدایت والی ہو ان دو سے نہ قرآن کو مانتے ہو نہ توہرات کو کہ اور لاؤ جس میں زیادہ ہدایت ہو کہ میں بھی اتباع کروں اس کی تم ساد کی نگر تم ستیہ ہو فائلم یاستیب الا کا اے اگر یہ تیرے چیلنج کا جواب نہ دیں فلم یاستیب الا کا کمانے گا بس اگر نہ جواب دیں تیرے چیلنج کا فعلم بس جان لے تو سوائے سنی اتباہ کرتے اپنی خواہشات یہ ان کے جو اعتراضات فضول ہیں بعض خواہش کی اتباع ہے یہ اعتراض اس لیے نہیں ہے کہ حق طلبی ہے سوالات حق طلب کرنے کے لیے ہوں پر کون بڑا اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو تابع ہوتے ہیں اپنی خواہش کے بغیر ہدایت اللہ کے بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتے ظالم لوگوں کو